الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجعات آمالنا من يعذب الله فلا نذل له ومن يغذله فلا حادي له ونشهد الله إله إلا الله وحده لا شريف له فنشهد أن محمد عبده ورسوله أما بارك إن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث أدي محمد صلى الله عليه وسلم نشغل أمور محبثاتها وكل محبثة بداة وكل بداة ضلالة وكل صدارة في النار من يتعل الله ورسوله فقد رشد بأهتدى ومن يأس الله ورسوله فقد صلب عضا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب فرح لي صدري ويسكر لي أمري وحذل رغبة من لتاني يسقه قولي ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فسأل الله الحمد اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کا کچھ حصہ گزشتہ خطبات میں کیا جا چکا ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں صوحت فرمائی ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ احفاد اللہ یعفظ کا تو تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے محافظ بن جاؤ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کی, کی حدود کی حفاظت کرو اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے لم اللہ رقاف یا عرص کا اپنی عصرت کے دور میں صحت و عقیت کی فراوانی کے دور میں اپنا آپ اللہ کا ہاں پہنچ جب تم پر تندرستی کا دور آئے گا تو اللہ تمہیں یاد رکھے پھر نے فرمایا عبد اللہ اے جب بھی سوال کرو جب بھی مانگو صرف ایک اللہ کو مانگو کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ آن پڑے صرف ایک اللہ کے دروازے پر دستک دیا کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پاکیزہ اور اہم ترین رسویت ہے کہ صرف ایک اللہ سے سوال کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ سوال کرنا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ انتہائی مسکنت دلت اور فخر کی عدالت اور انتہائی آجزی اور مسکنت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے وہی اس کا مسکر ہے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا تو تسأل اللہ تو اگر تم اللہ سے سوال نہیں کرو گے تو اللہ تم پر ناراض ہو جائے غیر سے سؤال کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا غذب کو, کو دعوت دینا دوسری حدیث میں فرمایا وَأَوْي يُسْأل پوری حدیث ہے تسأل اللہ من ہر حالت میں صرف اللہ ہی سے فضل کا سوال کرو حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ پہلا لے گا پہ ہوا اس سے فرم اللہ سے ان ہاتھوں کو لوٹانے میں شرم آئی یہ ہے اس کی غائط محبت اس انسان سے جو انسان صرف اللہ سے سوال کرے جو بھاگنا ہے صرف اللہ سے مانگے یہ سوال کرنا ایک دعا ہے دوسرے الفاظ میں جو سوال کا متراز نفظ ہے وہ دعا اور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دعا وہ مخل دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے عبادت کا نچوڑ ہے جرمنی دلی کے میں ہے اب تو ہو عبادت دوہاں ہی عبادت ہے اصل عبادت جو ہے کہ دعا دعا, دعا کرنا اور مانگنا کیونکہ یہ انتہائی مسکنت کی علامت ہاتھ پھیلانا کسی سے مانگنا دعا کرنا اس سے بڑی مسکنت اور ذلت کوئی نہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مسکنت اور سب سے زیادہ ذلت اسی کے لیے بندہ اسی کے سامنے یہ حالت اختیار کر کسی غیر کے سامنے نہیں جب بہار عبادت ہے کیا عبادت کسی خیر اللہ کے لیے جائز خیر اللہ کے لیے عبادت کا کوئی حصہ رکھنا نہ جائز کوئی بھی عبادت تو آ کرنا عبادت بہار رسول اکرم صلی اللہ عباء السلّ نے اس سے روکا اور منا فرمایا اور کہا کہ یہ حقیقی کا عید ہے بابا گران کے درمیان بیسے ہوئے آپ نے سوال کیا واحد ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں بن حمبل کی حدیث جو ایک وعدہ کر لے آج تو اس وعدے پر قائم رہے اور میں بھی وعدہ کر لیتا ہوں کہ اگر اس وعدے پر قائم رہو گے تو قیامت کے بھی جنت ملے گی اس میں شسط میں جناب رضی رضی ابو سے آگے ہوئے انہیں میں اپنے ہاتھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج آپ لینا چاہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں یہ نہیں سوچا کہ وعدے کی نوعیت کیا ہو کس قسم کا وعدہ ہوگا کیسی تکلیف ہوگی کیسا حکم ہوگا یہ نہیں سوچا بلکہ یہ دیکھا کہ اس فائدے کے نتیجے میں سودا کتنا چاہتا ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زبان دے رہے اور کتاب اللہ اب سے سچا وعدہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھوجا آپ کا وعدہ شریعت میں اللہ کی بہی ہوتا ہے ہفتہ کو میرے اللہ سے دیکھا اور اللہ سے بڑھ کر ایک چیز کی ضمانت کون دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا جناب ابو ذر ابوذرفاری نے کہا کہ میں وہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں وہ وعدہ کرنے کے لیے تیار حکم بھی السلام نے فرمایا کہ اللہ سس عالم صحیح رہا وہ وعدہ یہ ہے کہ کسی کے آگے کوئی سوال نہ سے کچھ نہ باندھ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ یہ وعدہ جناب ابو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ہاتھ اپنے پندے سے باندھ لیا حتیٰ کہ کبھی سواری پر سوار ہوتا اور میرا کوڑا نیچے گر جاتا تو میں کسی سے نہیں کہتا تھا کہ کوڑا پکاؤ بلکہ خود فکرتا اور خود پکڑ کے دوبارہ چلتا یہ ہے حقیقی کا آپ دیکھیں عقیدے کے معاملے میں عقیدے کے معاملے میں کتنی گہرائی ایک بندہ موخر مؤخر کامل اس سے کوئی خطرہ نہیں کوئی توقع نہیں کہ وہ کسی قسم کا شرک کرے لیکن پھر بھی شریعت نے پابند بنایا کہ اگرچہ کہ کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا کہ بظاہر شرک معلوم نہیں ہوتا لیکن اس میں شرک کا شائبہ ہے صرف کسی غیر سے مان رہا ہے تو اس میں شرک کا اجتماع اور شریعت کو نہ حقیقی شرط برداشت ہے نہ شرت کا اجتفاع برداتا ہے تمام نمازوں میں سجدہ ہے رکوع ہے تصویرات ہیں لیکن اگر آپ جنازہ کی نماز پر نہ رکوع ہے نہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میت میرے باپ کی میت ہے حسبے میں دعا زیادہ عبور ہوگی ان نہ آفر با یقینی بحبت بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب مثبت ہوتا ہے جب وہ اپنی پیشانی کو زمین پر دیکھ جب وہ سجدے میں دے جائے تو وہ سب سے زیادہ اپنے پرور کے دار کے قریب ہوتا سجدے کی اجازت ہونی چاہیے اس میت کے لیے دعا کروں سجدے میں پرواہ نہیں رکنے کی کوئی اجازت نہیں نہ روح کی حالت میں نہ سجدے کی حالت میں کیونکہ اس نے بھی سر کا استعمال یہ دیکھنے والے کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ سامنے جو میت پڑی ہے اس کو سجدہ کیا جا رہا اس کے سامنے چکا جا رہا جس طرح حدیثی شرک نا پابلے برداشت کی. اسی طرح شرک کے اجتماع کو دیکھ رت نے ختم کی بخاری کی حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا ذکر کیا جس جماعت نے قیامت کے دن بغیر کے جنت میں جانا نبی اسلام نے فرمایا کہ میں نے نیواز کے موقع پر اپنی امت کو دیکھا بما رہا سب اون الن کا بغیر حساب میری امت میں ستر ہزار انسان ایسے تھے جو بغیر حساب کے جنت میں بخاری کی حدیث حدیثی میں یہ الفاظ بھی ہے کہ جب میں نے افراد کو دیکھا تو سب کا سب کو حق میں نے اپنے پربر سے دعا کی کہ اے اللہ کس تعداد میں اضافہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا سب اول الف ہر ایک ہزار کے ساتھ ستر ہزار افراد اور, اور صحابہ اکرام کو کرنے لگے ستر ہزار افراد اور ہو سکتے کسی نے کہا کہ صاحب یہ وہ ہو جو اسلام کے صحابی ہوں ایمان کی حالت میں کی زیارت تھی. کسی نے کہا کہ نہیں کے صحابہ اکثریت پہلے دوسرے دین سر پہ اسلام تو تو وہ ہو سکتے ہیں جن کی پیدائش اسلام کی حالت ہوئی جن کی پیدائش فطرت کے مطابق ہوئی وہ سے جوانی میں بھی مسلمان تھے جوانی گفتگو جاری تھی پیغمبر نے اسلام کو سیکھ لیا صحابہ نے اپنے گفتگو مکمل سنا دی کہ آپ کے بعد ہم نے یہ باتیں اور آپ فیصلہ کیجئے کہ صحیح کون ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے کون لوگ نے سروایا کہ دونوں باتیں غلط محملہ رائے خون ہے برائے قبون ہے برائے رپیہ رون ہے باہر یہ وہ لوگ ہیں جن نے چار خوبیاں پیدا ہوئی جی جو چار اور اوسط کے مالک بس چاہے وہ صحابی ہو یا صحابی ان چار خوبیوں کا مالک اور ان چاروں خوبیوں کا آپ غور دیجیے ہر خوبی میں تحریر کا احساس ہے اور صرف اجتماع کی بھی ایک, ایک ہی صرف کی نت کپڑے پہ آ کے کسی زندہ انسان کے سامنے جکنا اللہ کا کوئی فخر کسی بندے کو دے دینا کسی کو عالم و سمجھنا کسی کو مختار کو سمجھنا ساری حقیقی سڑک کی صورتیں ہیں ان سے بچاؤ یہ کوئی کمال نہیں ہے اصل کمال یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے جن میں سڑک کا استعمال ہے اور اس طرح انسان مکمل طور پہ توحید کا احساس کرے اور نقطۂ توحید کو ثابت کرے اسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں امرایشر اون جو اگر بیمار ہو جائے تو کسی کو کم کرنے کے لیے بھی نہیں کہیں ان کا امبا پرتمان ہوگا اور اس میں لگتا کیا ہے اگر آپ بیماری کی حالت میں اپنے گھر سے نکلیں گے یا کلا گدی پر جاتا ہوں یا کلا گھر میں جاتا ہوں وہاں سے کام کرواتا ہوں یا کوئی تعویز لے کر آتا ہو تو جب تک آپ وہاں پہنچیں گے راستے بھر آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں کس کا خیال ہوگا باہر گدی کا یا اللہ ہے اور شریر سے یہ برداشت نہیں انسان کسی تکلیف کے سفا کے لیے اللہ کے علاوہ کسی غیر سے تصور بھی کرے دم کرنا جائز ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم پرکاشی نے اسلام کو دم کیا اور اسلام نے با صحابہ کو دم کیا لیکن پربھاش توحید کا اصل نقطہ یہ ہے کہ کسی سے دم کا مطالبہ نہ کیا جائے ایک ہے خود دم کرنا کسی بھائی کو تکلیف میں دیکھا قرآن کی کچھ آئیں پڑھ کر بوک مارا یہ صورت اور ایک یہ ہے کہ کسی سے کہنا ادارنا کرنا کہ جو لوگ بغیر نصاب کے جمت میں جائیں گے ان کا اپنے رب پر اتنا تبقن ہے اپنے رب کی یاد میں مبتلا ہے کہ کسی خیر کے تصور کا کوئی صاحبہ ہے ابا کے دو شور سے جو مباح ہے جو جائز ہیں ان کو بھی نہیں اپنا بلکہ ان کے پیش نظر صرف اصل و نہ اور پڑ کرتے ہیں کسی طرح بتیا اور صاف ان سب نے توحید نمایاں ہے اپنے رب پر تبقر کرتے ہیں تقیر نہیں کرتے کہ کسی کے وجود کو دیکھ کر اپنے لیے کسی خیر یا سر کا تعین نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے اگر صبح کسی انسان کو دیکھ لیا جس سے ملنے کا چاہیے چاہے تو دل میں یہ بات آتی ہے صبح صبح اس کو دیکھ لیا پتا نہیں دن کیسا کی بزرگ کو اپنے لیے مصیبت اور شر کا مندر سمجھ لیا حالانکہ مصیبت کہاں سے آتی ار میرے والا کون ہے ار اور شر کا مندر کون ہے صرف انداز ایک عدیسی محدود جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی سورتوں سے بھی پاک ہوتا ہے صرف وہ صورتیں جن کا شرط ہونا عام لوگوں پر پاپے میں کوئی سے بھی نہیں علیہ دام نے کھمایا شرک و اخوام شرک سے بچو اور شرک پر کئی نظر رکھو کہ انسان کے پاس کس طرح آتا ہے اتنی خروشی سے آتا ہے بغیر کسی آہٹ سے چونکی کے چلنے کی آواز تو آ سکتے لیکن شرک کے آنے کی آواز دلی طور پہ عرض کر دو یہ مسلم احمد بن حنبل کی فاضل جلد کی آخری حدیث ہے مسور حکن صلی اللہ عبد نے محابا اکرام کے سامنے ایک سورت رکھتی اس صورت کو جو انسان سوتے ہوئے پڑے گا اسی بند میں ہوں پرا دن میں شرکے اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے اسے شرک سے بری کر دے اگر نہ پہلی دیں یا کچھ فہمی دے جی کسی صورت میں مبتلا ہو گیا تو اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کر دے وہ صورت ہے جسے سوتے وقت پڑھنا چاہیے تاکہ وہ صرف جسے انسان نہیں جان سکا اس سے بچ جائے اس صرف کو جانتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے دوبا شرط کا پڑھ لینا چاہتی ہے توبہ شرط ہے ایسی توبہ کہ دوبارہ اس صرف کی طرف نہ ہو اصل جو کمال حاصل ہے وہ نقطۂ ہے عید کو ہے اور انسان کے عقیدے کو حریت ان صورتوں کو برداشت نہیں کرتی جن میں شرت کا شاعرہ اس لیے رسول احکم صلی اللہ نے بنایا کہ حساب سے آل جب بھی مانگو اللہ سے مانگو بلکہ رسول احکم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس امر کی فیص لی ابو بکر آؤ فیت کرو کہ کسی غیر سے نہیں مانگو اللہ سے مانگو قیمت کی جناب ابو ذرا سے اس امر کی ضمانت لیں اور کیا مان لیا اور اس کے عبص ان کو جنم کی مشارت دی اور جناب اس کی جنور سے دی کہ جب بھی مانگو گے اللہ سے مانگو سے نہیں بلکہ اور ہمارے سلف نے اس سوال کو اور اس مانگنے کو بحید کے ساتھ ملا کر بیان دیا یہ ہار سننا امان احمد بن حنبل بڑی چوٹی کے محدث حیر المحدس امام بخاری کے استاد امام شاخری کے شاگر بڑی چوٹی کے محدث وہ اکثر کو دوران مانا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ اللہ تما غیر غیر اے نام جس طرح میرے چہرے کو اپنے غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ایک آگے جکتی ہے میرے غیر کے آگے نہیں جس طرح تو نے اسے غیر اللہ کے آگے جھکنے سے بچا لیا اسی طرح مجھے اپنے گھر سے آگے سہار کرنے سے بچا کسی گہر سے مانگنے سے بھی بچا لے اس طرح توحید کے نکے کے ساتھ اس پورت کو بلایا کہ جس طرح اس معاملے میں تو نے میرے عقیدے کو محفوظ رکھا اسی طرح اس معاملے میں بھی مجھے محفوظ ہے یہ وہ نصیحت ہے پیمب اللہ اسلام نے جناب عبداللہ بن اباس کے سبق اللہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اللہ سہارا قبول کرنے والا خود والا اور دینے والا کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب کر کے کوئی دعا ایسی اگر دعا مکمل شروط کے ساتھ ہو دعا مکمل شرائط کے ساتھ ہو تو اللہ سہارا ضرور قبول فرماتا ہے چاہے فوراً دے کر اور چاہے اس کی قبولیت کو موخر کر کے قیامت کے لیے دے قبول ضرور ہوتی چاہے فوراً ہو دنیا کی زندگی میں چاہے تاخیر کے ساتھ ہو دنیا کی زندگی میں اور اگر دنیا کی زندگی میں نہ ملے نہ فوراً نہ تاخیر کے ساتھ تو اس لحاظ کی تجاوت جو ہے وہ قیامت کے لیے محفوظ ہے قیامت کے لیے اس کا عجر ملتا ہے ہاں ایسی چیزوں سے انسان اجتناب کرے کہ لحاظ کی قبولیت سے معنی ہوتی یہ ایک مستقل باب ہے اور لطف مستقل موضوع ہے دعا کی قبولیت سے کون کون سی چیزیں باہیں ہوتی ہیں اور کون سی رکاوٹ بنتی ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا اور بڑے باتیں فرق ہے اللہ اور غیر اللہ سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے آپ سے دعا کے لیے اور سوال کے لیے ہر قسم کے تبصل کی نتی کر چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے صالح کردار ہو چاہے پب کردار ہو دیر ہو گناہ گار ہونے بھی سہار کرنا ہے وہ براہ راست مجھ سے سوال کر ہر قسم کا تبصل ختم کر دے یہ اللہ کی بات ہے بیر اللہ جو ہوتے ہیں ان کے کئی وسیلے ہوتے ہیں ان تک رسائی کے لیے کئی وسیلے تلاش کرنے پڑتے ہیں کئی سفارشیں مظلوم ہوتی اللہ تعالی نے اپنی ذات سے مسائل کی نفی صرف بلکہ شریعت نے اس کو صرف ملا تھا اللہ آپ نے کیا فرمایا مقام و حق مدونی تم میرا پر, پر دکھا کو یہ فرماتا ہے کہ تم فراہ راست مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں یہ خطاب سب کے لیے ہے یہ نہیں کہ صرف نیک روحوں کے لیے خاص نیت انسانوں کے لیے خاص نہیں سب کے لیے تم سب مجھ سے مانگو میں قبول کروں اگر وہ دعا صحیح شراحت کے ساتھ ہوگی اور وہ سعاض صحیح شراحت کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے مطابق قبول کرے باغ واقعات ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی تاخیر اس تجارت کی صورت میں فوراً ظاہر ہو جائے کب ہے کہ جب فراہ راس اللہ کو کمارا جائے رسول اکرم صلی اللہ تعالی جناب ابو ونیرا رضی اللہ تعالیٰ کی, کی دعا کی اللہم اے اللہ ابو کی والدہ کو ہدایت دے ابو حریرا بہت پریشان تھی اپنی والدہ کی بنسبت وہ نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرتی بلکہ مختلف رکان سے ہی کرتی ابو ابویرا کے لیے اے اللہ اس کو ہدایت دے ابو حریرا فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا نبیر اسلام نے تھی تو میں فوراً آپ کے دربار سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف دار ایسا یقین ہو گیا کہ جگہ اسلام کی دعا ضرور قبول ہو اور سوچنا ہوا جا رہا ہوں کہ آج پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا پہلے درمپن میں اسلام کی دعا پہنچتا ہوں رخ البا دروازے کو دستک دی مالدا نے دروازہ کھولا اور کھولتے ہی کہا کہ ابو کہ اس حد دعا ہو جاؤ اصح نہ اسلام میں داخل ہو گئے یہ جی دعا کی قبول کے بنا اللہ کباب بارا دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے یہ بات درست ہے کہ ایک انسان اپنی کسی نیٹے کے بنا پر نیٹی کو سامنے رکھ کر اللہ کے دربار میں گی تو اللہ تعالی اس دعا کو قبول کرتا ہے کی ہے کسی امت کا تین افراد کا واقعہ جان گیا تو اپنے گھر سے نکلے تھے واسطے میں طوفان کی بنا پر کسی کار میں داخل ہو اور ایک بھاری کسان دار کے راستے کو بند کر دیا دروازہ بند ہو گیا افدیلوں ایک ایسی مصیبت میں ہے جس سے چھٹکارے کی بظاہر کوئی صورت نہیں افیلوں نے اپنے اپنے امال پیش اسے کہتے ہیں مزمر دعا دعا ہو دلیل کے دار. اپنے اپنے امال پیش کے لئے کیا بین کی عبادت اور خرمہ برداری کی لے کی پیش دوسرے نے تجارت میں اپنے حسن معالرہ کی لے پیش اور تیسرے نے ایک ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر جس گناہ میں واقع ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں کوئی معنی نہیں یہ صورت اللہ کے دربار میں پیش کی جس طرح ایک گناہ میرے سامنے تھا سارے وسائل موجود تھے لیکن پھر بھی میں اس گناہ سے باہر رہا بعض تیرے خوف کی طرف اپنی اپنی نیٹیاں پیش اور نیٹی پیش کرنے کے ساتھ ہم یہ کہا کہ اما ہوں ان ان کامر کا یہ تینوں لڑکیاں جو ہم نے تیرے دربار میں پیش کی اگر یہ تیری رضا کے لیے خالص تھی تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے اگر یہ تیری رضا کے لیے خالص حدیث کے ان الفاظ سے اس ٹکڑے سے علماء محدثین محدین نے استدلال کیا کہ دیسی کی کوئی حقیقت نہیں جب تک وہ اللہ کے لیے خالص نہ جب تک وہ اللہ کی ربا کے لیے نہ اور یہ بات بڑے دلائل سے بیان ہوتی جی. نظام و سنت کے دلائل کے بعد دیسی اس وقت تک کچھ نہیں کوئی اس کا وجود نہیں کوئی اس کا تحفظ نہیں کوئی اس کی نہیں کوئی اس پر ادر نہیں جب تک وہ اللہ کے لیے خالص الخ دین خالص وہ تو دین خالص کو قبول کرتا ہے وہ نیٹھی تھی اور اللہ کے لیے خارج اللہ وآلہ وآلہ نے اس مصیبت کو ان سے روا کر مکھرا جا جو انسان پرہیز گاری اور تقوا کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے اور نیٹ ہی اختیار کرنا گناہوں سے اشتراک کرنا یہ سب سے بڑی علامت ہے تقوا کی اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے کسی آیت کے سے نظر عمر کہ اگر یہ آسمان اور یہ زمینیں گرا کر ایک انسان کے سر پر کھڑی کر دی جائیں اور وہ انسان پرہیزگاری گاری عوض شرابندی اور تقویٰ کا مظاہرہ کرے عملی طور سے بچان اللہ فقر چار تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو کھاڑ کر اس انسان کے لیے حاصل یہ اساسی شرط ہے کہ انسان تحفظ کرے تحفظ کا کروانا ہے کہ نیک آمار اختیار کرے اور گناہوں سے بچے بھوک تکوا اسی چیز کا لب تک وہ دن کے ساتھ اوامے بچ کے ہر رماز سے بچو اور نیک سال اختیار کرو جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا انہیں بغیر کسی تاخیر سے آئی یہ تینوں کی دعا تھی تینوں نے اپنی اپنی نیچی پیش کر کے اللہ کے دربار میں دعا کی اللہ تبارک مطالعہ نے اس مصیبت کو ان سے دور کر دوں یہ حدیث سب سے بڑی دریل ہے کہ نیک انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ان سے دور کر دو یہ حدیث سب سے بڑی دریل ہے کہ نیک انسان کی اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کرے نیکی اللہ کے دربار میں کتنی محبوب اور کتنی محبوب اور مقبول چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فنڈوں کی کس طرح حفاظت کرے؟ ان کے نیتوں کے وسیلت دلا کے رسول صلی اللہ تبار علیہ وسلم کی وصیت کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ ادا سال کا اللہ کہ جب بھی سوال کرے اللہ سے سوال کرے تب بھی کوئی مانگو اللہ سے مانگو اور ہمارا حفاظت اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے کرو اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے یہ حدیث حدیث کے لیے ٹکڑا پرانے حقیق کی شاید سے ماحوذ ہے کہ ای کا نام تو وہ بندے تو خود اعتراض کرتا ہے خود اس عمل کا اقرار کرتا ہے ایک دن میں کئی بار جب تک یہ اعتراض نہیں کرے گا نعبد و کا رستا نہیں پڑے گا تیری نماز نہیں ہو با فراد منگل جمر کتاب یہ صرف تو ہی ہے جو مدد کرنے کے قابل تو ہی مدد کرنے والا ہے تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنے چاہیے خیر اللہ حدیث میں آتا ہے السلام نے فرمایا کوئی انسان اگر خیر اللہ سے مدد طلب کرے گا اگر وقت اللہ ہو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اسی کے سپرد کر دے گا اسی کے سپرد کر دے گا تو اسی سے مدد طلب کر دے آج اللہ سے مدد طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہر حالت میں چاہے کوئی بھی گھڑی آلہ تعالی سے مدد طلب کرنی چاہیے وہ ہر حالت میں ساتھ دنیا میں اگر ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں وہ کر بھی دیں. تو فائدہ ہو جائے گا لیکن اللہ تعالی کی مہورت پست اور مسلسل انسان اگر بہت کے وقت بہت کے وقت قریب آ جائے وہاں صرف اللہ کی مدد کام آئے گی انسان اگر قبر میں چلا جائے وہاں صرف اللہ کی مدد کام گی دنیا کی کوئی طاقت کوئی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ مدد کرے گا تو انسان معاشی قبر سے اٹھ کر انسان میدان محفوظ میں چلا جائے وہاں صرف اللہ کی مدد کام گی بتا دیے کوئی تیسری چیز ہے تو انسان کا ساتھ دے کہ ہم اللہ کو اپنا معائن بناؤ اللہ کو اپنا مددگار بناؤ مؤن آخر ہم جو زبان سے کہتے ہیں کہ لا کو اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کی شہادت کہتے ہیں اقرار و اعتراض کرتے ہیں کہ ہر قسم کی طاقت اور ہر اللہ کے فلانے اللہ کے پتھر اللہ اسے مانگنا چاہیے میں روہنا کریں